بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالطُور وَكِتَابٍ مَسْطُور کوہِ تُور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور کو شادہ ورق میں والبيت المعمور اور آباد گھر کی والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی والبحر المسجون اور جوش مارتے سمندر کی ان عذاب ربك واقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا میں اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا یوم تمور جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر وہ تصویر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگے تو دل مکبی تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی اللہ جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں یوم جہن جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے ہری بها اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے افسرون گرو تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس لو ہا لا اولاسبرو سو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 جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے بما آتاہم ربهم ربهم عذاب جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا شو موہنی تم تمو کہا جائے گا کہ اپنے امال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو متکین سور جنا تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شئی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 اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے فيها فيها ولا وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لف بات ہوگی نہ کوئی گناہ کا کام وہ عقوف والن اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے وہ اقوب مالا بابوئیں اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کالو انفی کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے فمن اللہ علیہ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا اس سے پہلے ہم اسی کو پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے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 کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں من کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ام ام هم قوم کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف ام تقوله بل امین کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے بحديث ان كانوا اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں انخال کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے کہ داروغ ہے ام لهم فيه مستمعهم بسلطان مبین یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے بنا تو مل بنو کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹی ام تس علوم اجرم مغرومی اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معافظہ مانگتے ہو کہ ان پر تابان کا بوجھ پڑھ رہا ہے اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ کیا یہ کوئی دعاؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤ میں آنے والے ہیں صبح کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے وَإن يروا كسفاً من السماء يقولوا اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے فذرهم حتى ختو یو الذي السا کو بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے یوم شم الم یو سورو جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن لا يَعْلَمُونَ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وس بکم ابھی آئین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 اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تصبیح کیا کرو